بھی یہ ن... قرآن پاک میں یہ ہے کہ اگر کسی جانور پر غیر اللہ کا نام پڑھا جائے تب آ... وہ جانور حرام ہے اور آ... اس کے علاوہ آ... جب ایس آئی جب آ... مشینوں پر طبع کرتے ہیں تو وہ کسی کا بھی نام نہیں پڑھتے اور اس کے علاوہ میں نے اسے کہا کہ سورہ الانعام میں آ... جو آ... آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ آ... آ... آ... اس چیز کو مت کرو جس پر آ, اللہ تعالیٰ کا نام نہ پڑھا مطلب کہا کہ اس کی تفصیل باقی حیات ہی کرتی ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں کہ آ, اللہ تعالیٰ کا نام نہ نا پڑھنا سے مرادی ہے کہ غیر اللہ کا نام پڑھا جائے اور دلیل میں وہ یہ بخاری کی حدیث آ, دیتے ہیں کہ آ, جس کا مفہوم ہے کہ آ, صحابہ کے پاس جان آ, آ, گوشت آیا کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ عیسائیوں سے, سے گوشت لیا کرتا تھا حضرت صحابہ نے فرمایا کہ کہا لیا کرو. وہ گوشت مشکوک کرتا تھا مطلب اس کا پتا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کا نام لیا جائے ضرورتیسہ کا تو اگر آپ کچھ کانوی سے کچھ دلائل دے دیں تو آہ آہ بہت مہربانی ہوگی یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ مسلمانوں میں کہ وہ آ... حرام کھانے سے جی السلام رابطے ماشاء اللہ خود ہی دلیل تو ان کو بہت اچھی دے دی کسی کے نام مانگنے کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا اس نے کہا جیسے رب کا نام نہیں آ گیا وہ نہ کھاؤ تو اس نے کہا جی نہیں اسے غیر اللہ کا دوں تو یہ کیا ہوا بھائی جب ان رب نے غیر اللہ کے آیت تو علیحدہ بیان کی یہ آیت تو علیحدہ بیان کی کہ یہ فسک ہے یہ نجاست ہے تو اس لیے اللہ جل مجالک نے دونوں کے حکام علیحدہ علیحدہ دھیان کیے اب فرض کیجئے کہ وہ کسی کا بھی نام نہیں لیتے تو وہ گوشت وہ کہہ رہا ہے کہ حلال ہے تو اس کا مطلب جو اپنے ہم مر جائے گا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کابل یہی کیا کرتے تھے وہ ذبح تو کرتے تھے یا بتوں کا نام لیتے تھے تو یہ جو خود بخود مر جاتا تھا وہ بھی وہ حلال کہتے تھے تو عیسائی جو تھے یہ بعض اوقات تو اللہ کا نام لیتے تھے تو وہ کچوں کے عیسائیوں کے بہت سارے فرقے تھے اور ان میں سے توحید پرست بھی تھے وہ جو کچھ مسلمان بھی ان میں ہو گئے پر کچھ وہ تھے جو حضرت اللہ خدا کہتے عیشا کے نام پر وہ وبا کرتے اور آج تو ٹوٹلی عیسائی حضرت عیسیٰ کے نام پر وبا کرتے لہٰذا وہ غیر اللہ کا نام ہے ٹوٹلی طور پر آج کوئی عیسائی بسم اللہ اللہ وقت نہیں کہتا لہٰذا ان کا زبیحہ حرام پڑھی وہی یعنی بہترین دلیل ہے ہمارے لیے اور جس طرف انہوں نے اشاکہ کیا چونکہ اس وقت عیسائیوں کے بہت سارے فرقے توحید پرست تھے وہ شرک نہیں کرتے تھے تو جو شرک نہیں کرتا تو اس کے احکام جو تھے وہ زبیحہ میں اور شادی میں مسلمان کے برابر تھے مطابق تھے. اہل کتاب کے اقران جائز کہا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ اہل کتاب ہیں یا مشرق ہیں اب اس لیے علماء نے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا کہ اب یہ اہل کتاب کے حکم میں رہے نہیں ورنہ اگر اہل کتاب آج بھی کو ہو شرک نہ کرے تو اس کا زبیحہ قرآن کی حساب سے جائز ہوگا شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر اب کافر جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تب بھی اس کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہوگا یہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے تو نہ ماننے کا تو کوئی علاج نہیں اگر وہ کہتا ہے کہ عیسائیوں کا ذیح جائز ہے تو وہ اگر کھاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں شائض کے کہ ہم صرف مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ یہودیوں کا عیسائیوں کا کافروں کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے وہ زبیحے میں ایک تو غیر اللہ کا نام لیتے ہیں اور دوسرا زبیا نے جو چار رگے کاٹنے جڑی ہیں وہ نہیں کاٹتے وہ صرف خون بہاتے ہیں اور خون بہانے کے ان کے پاس کئی طریقے ہیں ایک تو مشینہ چاہے مسلمان کرے اس کے بارے میں مسئلہ ہے پھر وہ کربی عیسائی رہا ہے اس پر غیر اللہ کا نام بھی لے رہا ہے اور کربی مشین رہی ہے یہ تو قطن جائز نہیں منا بھی مشین کرے کرے تو وہ جائز نہیں ہے ہاتھ سے ذبح کرے وہ کھانا جائز ہے تو جو کربی صحیح رہا ہے اور کاری بھی مشین سے رہا ہے تو پھر میرے بھائی وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے تو صحبہ کو جو حکم دیا اس دور کے مطابق تھا اس وقت بہت سارے یہودی اور عیسائی جو تھے وہ توحید پرست تھے رب کے نام پر ذبح کرتے تھے آج پوری دنیا میں ایسا کوئی یہودی یا عیسائی نہیں ہے جو رب کے نام پر ذبح کرے لہذا آج ان کا کھانا نہ جائز ہے